السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ للّہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام وقفہ وسلات وسلم علام اللہ نبی بعدا. اما بعد فاعوذ عماد من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدین الصراط المستقیم سرۃ الدین العمد علیہم غیر المغزوب علیہم ولظین آمین اہدی دکھا ہمیں اسرات راستہ مستقیم سیدھا سیرات الدینہ راستہ ان لوگوں کا انعام کہ تو نے انعام کیا علیہم جن پر غیر المغضوب علیہم جن پر نہ غصہ کیا گیا و اور نہ وہ گمراہ ہوئے صورت فاتحہ کی آخری آیات ہیں شروع میں اللہ رب العزت نے اس صورت کی ابتدا حمت سے کی تھی کہ الحمد رب العالمین ارحمٰن الرحیم مالک یوم الدین پھر ہم نے اللہ رب العزت سے اقرار کیا تھا اللہ سے بات پکی کی تھی کہ ایاک کا نعبد و ایاک کا نستعین اے اللہ عبادت تیری کریں گے مدد تجھ ہی سے مانگیں گے اب ایک اور دعا اللہ رب العزت سے ہم کر رہے ہیں کہ اہدی دکھا نہ ہم کو اراتا راستہ مستقیم سیدھا اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا جسے دین اسلام کہتے ہیں ہمیں سیدھے راستے پر چلا اور اس راستے پر ہمیں استقامت عطا فرما اے اللہ سرات مستقیم پر قائم رکھ کہیں ہم تھک کر نہ بیٹھ جائیں راستے میں ہمارے قدم ڈگمگا نہ جائیں کہیں ہم ادھر ادھر نہ بھٹک جائیں اے اللہ ہمیں شیطان کے راستوں سے بچا کے رکھنا خیریت اور ایمان کی آفیت کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچانا سرات مستقیم پہ قائم رہنا سرات مستقیم پہ چلنا یہ انسان کے بس کی بات نہیں یہ کامیابی اگر ملتی ہے تو اللہ کی توفیق اور اس کی مدد کے ساتھ ملتی ہے اسی لیے اللہ سے یہ دعا کی گئی ہے کہ اہ دین المستقیم اللہ دین اسلام والا سیدھا راستہ عطا فرما حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے ایک خط کھینچا ایک لکیر کھینچی پھر فرمایا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے پھر اس کے دائیں اور بائیں چند لکیریں کھینچی اور فرمایا یہ شیطان کے راستے ہیں ان میں سے ہر ایک راستے پر ایک شیطان ہے جو اپنی طرف بلا رہا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت علاوات فرمائی وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُوا ولا تَتَّبِعُ السُّبُلَ فَتَفَرْلَقَ بِكُمْ أَن سَبِيلِ ذَلِكُمْ وَسَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ یعنی یہ جو سیدھی لائن ہے یہ جو میں نے سیدھی لکیر کھینچی ہے یہ تو اللہ کا راستہ ہے جو آس پاس دائیں بائیں لکیریں ہیں وہ شیاطین کے راستے ہیں پھر انسان اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے کہ اللہ اہ دکھا ہمیں سیدھا راستہ راستہ کن لوگوں کا سیرۃ اللّینہ راستہ ان لوگوں کا انعام تعلم جن پر تو نے انعام کیا انعام اللہ رب العزت نے کن پہ کیا تھا آئیے صورت نسا میں جاتے ہیں وہاں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فعلا اِکمالدین العم اللہ علیہ منبیین و صدقین و شہدۂ اِو صحیح وحسن الا رفیقہ اللہ کا انعام نبیوں پہ ہوا صدیقین پہ ہوا شہداء پہ ہوا اللہ کے نیک بندوں پہ ہوا اے اللہ ہمیں راستہ انبیاء والا دکھانا صدیقین والا دکھانا شہداء والا دکھانا اللہ ہمیں جس راستے پہ تو چلا وہ نیک لوگوں کا راستہ ہو ایسے لوگوں کا راستہ نہ ہو غیر المغوب علیہم جن پر نہ غصہ کیا گیا ہو ولا ظالین اور نہ وہ گمراہ ہوں مغضوب علیہم جن پر غصہ ہوا اس سے مراد خاص طور پہ یہودی ہے اور ولا الظالین ال میں خاص طور پہ عیسائی مراد ہے اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا بلکہ اپنے نیک لوگوں کے راستے پہ چلانا صورت فاتحہ کے آخر میں آمین کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے اور اسی لیے امام اور مقتدی ہر ایک کو با آواز بلند آمین کہنی چاہیے ترمزی میں حدیث آتی ہے سید نواح البن حجر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر علیہم علم وین پڑھا تو آمین کہا اور اس کے ساتھ اپنی آواز کو لمبا کیا اللہ رب العزت سے دعا ہے وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر دعوانہ ان الحمد رب العالمین